اللہ کل شیم قدیر اور اللہ نے ان کا جو مال بھی اپنے رسول کو دلوایا تو مسلمانوں تم نے اس کے لیے نہ کوئی گھوڑا دوڑایا اور نہ اونٹ لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے باد صحابہ نے چاہا کہ بینظیر کے چھوڑے ہوئے اموال دیگر اموال غنیمت کی طرح ان کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں حالانکہ وہ اموال غنیمت نہیں تھے اس لیے کہ اس کے لیے صحابہ کو جنگ نہیں کرنی پڑی تھی اور نہ دور دراز کا سفر کرنا پڑا تھا بلکہ صرف دو میل کی مسافت پیدل چل کر بن نظیر کے محلات تک پہنچ گئے اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اس لیے بغیر کسی مزاحمت کے صرف چند دنوں کے بعد سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے کوچ کر گئے ایسے مال کو فقہ اسلامی کی اصطلاح میں مال فیک کہا جاتا ہے اور وہ مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ وہ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں آیت سات میں آیت چھے کی تشریح کی گئی ہے اس لیے دونوں کے درمیان حرف عطف نہیں استعمال کیا گیا ہے اور اہل القرا سے مراد بنی نذیر کے یہود ہیں اور اس مال کا حکم یہ ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول رسول اللہ کے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے بھی مال غنیمت کی طرح تقسیم کر دیا جائے تاکہ مالدار مزید مالدار بن جائیں اور فقرۂ صحابہ کی محتاجی دور نہ ہو کئی لکون دولتم بین العغنیہ امن <مِنكُم> کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دور جاہلیت میں یہ نظام تھا کہ اموال غنائم صرف مالداروں میں تقسیم ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے رسم جاہلیت کو توڑنے کے لیے آیت کا یہ حصہ نازل فرمایا اور بتایا کہ اموال غنیمت میں تمام مجاہدین کا حق ہے اور مال فے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے مطابق تصرف کریں گے بعض مفسرین کا خیال ہے جسے ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ سورۃ الحشر کی یہ آیت مجمل ہے جس کی تفصیل سورۃ الانفال کی آیت 41 وعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى وَالْمَسَاكِينِ, الْقُرْبَ والمساكين وابن السبيل میں بیان کی گئی ہے بلکہ قطادہ کا قول ہے کہ سورۃ الحشر کی یہ آیت صورت الانفال کی مذکورہ آیت کے ذریعے منسوخ ہو چکی ہے یعنی مال فہ اب کوئی چیز نہیں ہے سب پر مال غنیمت کا ہی اطلاق ہوگا اور اموال غنیمت پہلے پانچ حصوں میں تقسیم کیے جائیں گے چار حصے مجاہدین کے لیے اور پانچواں حصہ پھر پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے رشتہ داروں کے لیے ایک حصہ یتیموں کے لیے ایک حصہ مساکین کے لیے اور ایک حصہ مسافروں کے لیے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ملے اس پر راضی رہنا چاہیے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ بھی نہ دیں تب بھی ان کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اس میں اموال غنیمت اموال فع اور دیگر تمام چیزیں داخل ہیں علماء نے اسی آیت سے استدلال کر کے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح حدیث قرآن کے حکم میں داخل ہے